بدع ن بسم اللہ علیہ وسلم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 آج 17 مئی 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو تیس میں انشاءاللہ تعالی ہم سورة الانفال کی آیت نمبر پچپن سے شروع کریں گے اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو جان بوجھ کر حق سے انعد کرنے والے لوگ ہیں ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیح دی بلکہ کہا کہ بدترین جانور کیونکہ اپنی عقل انٹلیکٹ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کو استعمال نہیں کرتے اور یہ مضمون قرآن پاک میں کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ جانور اگر برائی سے بچتا ہے یعنی اپنی حفاظت کرتا ہے کسی دشمن کے اگینسٹ تو وہ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کی وجہ سے کرتا ہے عقل کی وجہ سے نہیں عقل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں کو اور فرشتوں کو دی ہے صورت الراق میں بھی ہم یہ آئے پڑ چکے ہیں کہ جو لوگ اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے اولائک اکل انعام بلہم ہم اول وہ تو چوپاوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے تو یہ قرآن پاک اس روئے عرض پہ وہ واحد کتاب ہے جو انسانیت کو توہمات سے بچا کر اپنی عقل کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی ترغیب دلاتی ہے تو اس ٹاپک میں میں کئی دفعہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ بول چکا ہوں آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں یہاں پر اب پرٹیکولر یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے بد عہدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ میں نے پہلے بھی صورت النفال کے تعارف میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام ہجرت کے بعد کیے تھے امپورٹنٹ کام پہلا کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جسے مواقع کہتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ اگر قریش مکہ مدینہ پر حملہ آور ہوں تو ہمارا ساتھ دیا جائے یا ایٹ لیسٹ نیوٹرل رہا جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بڑا کام کیا اور تیسرا بڑا کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے میں یہودی آباد تھے ان کے ساتھ مساک مدینہ والا معاہدہ کیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے خواہ یہودیوں کے اگینسٹ کوئی حملہ آور ہوا یا مسلمانوں کے اگینسٹ لیکن بعد میں آپ کو پتا ہے بنو قریزہ نے بھی اور باقی قبائل نے بھی مسلمانوں کے ساتھ بد اہدی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فائنل کوڑا پر غزل خیبر کی شکل میں برسا جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی پرل یہ تو اب غزلہ خیبر سے بہت پہلے کی بات ہے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے جو اب یہ ڈسکشن چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدترین جانور وہ ہیں جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے جان بوجھ کر کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں پرٹیکولر یہود کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے پاس علم بھی تھا کتابیں بھی تھیں انٹلیکچلس بھی تھے جو مدینے کے رہنے والوں کو پہلے ہی کہتے تھے کہ پیغمبر آخر الماں آنے والے ہیں اوس اور خضر سے جب لڑائیاں ان کی ہوا کرتی تھی تو اوس اور حضرت جب ان پر غالب آیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے جب پیغمبر آخر الماں صلی اللہ علیہ ولی وسلم آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے تو اس وقت ہمیں پتہ نصیب ہوگی تو یہودی تو ایمان نہیں لائے لیکن وہی اوس حضرت جن کو دھمکی لگایا کرتے تھے وہ ایمان قبول کر گئے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسا انعام اوس حضرت کو ملا بار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک اور خرابی بتاتا ہے یہودیوں کی اللہ دین آہت منہم سما فی کلی مرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ معاہدہ کیا لیکن ہر دفعہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں وہم لا یتون اور وہ اس عہد شکنی کے اوپر ذرا بھی خوب اور ڈر نہیں رکھتے اللہ پر تو بلیو رکھتے تھے نا اللہ کا ہی خوب ہوتا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا کیوں کھپوتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ بھی انہوں نے عہد کیا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے وہ عہد بھی توڑا اس کے علاوہ ان کے جرائم کی پوری داستان سورت البقرہ میں کامل نو رکوع ان کے جرموں کی داستان ہے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے فائنلی ان کے اوپر اپنا ڈیوائن فتویٰ لگایا کہ اب ہم ان یہودیوں کو ریپلیس کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ تاج پہنانے لگے ہیں خلافت کا اور اس کے سمبل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ بھی فرما دی کہ دو ہزار سال سے جو مسلمانوں کا قبلہ تھا بیت المقدس اس وقت ظاہر رہ ہے کہ یہودی بھی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا تو یہ یہود تو ان کی ایک نسل کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل یہ تو ان کی خاندانی اس سیٹ اپ کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے ریلیجن تو اسلام ہی تھا ابراہیم کا اسلام کا بھی موس علیہ السلام کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دین کے بانی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک دین اسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو عطا کیا اور پھر تمام پیغمبر اسی دین کی ترغیب دیتے رہے انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے فائنل ریپرزینٹیو بن کر ماکان محمد العبا حدم رجا الکم کے رسول اللہ و خاطم النبی ختم نبوت کی مہر بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ پر ماتا یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں اور ان کے بزرگ بھی کرتے رہے اور ان کو ذرا حیا نہیں آتی تو اب یہ غزب بدر کے فوراً متصلن بعد یہ آیات نازل ہوئیں اور یہودیوں کو ذرا امید نہیں تھی کہ مسلمان قریش مکہ پر غالب آ جائیں گے کیونکہ قریش بڑی جنگ جو قوم تھی اور بعد میں دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ دونوں سپر پاورز انہی قریشیوں نے گرائیں چاہے وہ رومن امپائر ہو چاہے وہ ایران کی امپائر ہو جنگ قادسیہ ہو یا جنگ یورموک ہو یہی قریش تف لوگ تھے جنگجو لوگ بس ان کے اندر یہی ایک بڑی خوبیوں میں ذکی کے لڑائی کرنے والے لوگ تھے تو اب یہودیوں کو تو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کہ مسلمان ان قریشیوں پر غالب آ جائیں گے تو پھر جب مسلمانوں نے ان کو شکست دی تو پھر یہودی جو ہیں وہ خام خواہ جس طرح بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے جگت بازی کرنے کی تو مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو قریشی تھے جن کو تم نے شکست دے دی کبھی ہمارے ساتھ واسطہ پڑا تو پھر ہم تمہیں مزہ دکھائیں گے یہ تو نہ مد قسم کے لوگ تھے ہم ہیں اصل میں جنگجو لوگ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اما پم الحرب پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے کہ آپ ان کو میدان جنگ میں پائیں فشرت بھیم من خلف ہم لا تو ایسی عبرت ناک سزا ان کو دیں کہ جو باقی بچ جانے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہو جائے اور واقعی بھی نصیحت ہوئی رضو خیبر کی فارم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح دی اب اگلی آیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے سورت الانفال کی آیت نمبر اٹھاون اس میں ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے اسلامک پالیٹکس کا کہ اسلام میں کس طریقے سے سیاسی الزام چلے گا حکومتیں کس طرح اپنے ایشوز کو لے کر چلیں گی اب یہ آگے جتنی آیات آگے آئیں گی متصلن ان میں دو تین آیات بڑی اہم ہیں اس اعتبار سے وہ اما تخافن نہ من قوم من خیا نہ اور ایم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کو کسی قوم سے اندیشہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ خیانت کریں گے یعنی عہد کی پاسداری نہیں کریں گے فَمْبِذْ سوا تو ان کا عہد آپ ان کی طرف پھینک دیجئے یعنی آپ کو اگر یقین ہے کہ یہ خیالت کریں گے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈکلیئر کر لیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ عہد نہیں نبھا سکتے لیکن یہ ہو ڈکلیئر اوپنلی چھپ چھپا کے نہیں گوریلا وار نہیں بلکہ اوپنلی کہا جائے بھائی ہم آپ کے ساتھ یہ معاملات نہیں چلا سکتے انب الخو نین بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا تو یہ صورت الانفال کی آیت نمبر اٹھاون اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی اسلامی حکومت آ, کسی دوسری حکومت کے ساتھ جب معاملات کرے گی اور اس میں کوئی عہد ہوگا تو اس کو اوپنلی توڑنا ہوگا عہد کو اگر یہ خطرہ ہو کہ ان کے ساتھ ہمارا عہد نہیں نب سکتا یہ نہیں کہ اوپر سے امن کی آشا اور اندر سے مجاہدین گزار دیں کشمیر کے اندر یہ بالکل پرانے پاک کی روح سے حرام ہے سو فیصد حرام اور یہی وجہ ہے کہ مولانا مدودی رحمتہ اللہ علیہ نے ظاہر ہے کہ ان کا ہی لیول تھا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوج کشمیر کے اندر داخل کی تو مولانا مدودی نے اس کی مخالفت کی کہ آپ یہ قرآن پاک کی روح سے غلط کام کر رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ نے اوپنلی عہد توڑنا ہے آپ پولیٹیکلی کہتے ہیں کہ سیز فائر اور پھر بیچ میں فوج بھی گزار دیتے ہیں مجاہدین بھیج دیتے ہیں اور وہ لڑائیاں کرتے ہیں یہ کام غلط ہے اور یہ مولانا مدودی نے اس آیت کا جو فارم لیا بالکل کلیئر کٹ ہے اور یہ صرف ان کا فارم نہیں ہے ان سے بہت پہلے صحاب کرام کے دور میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے یہاں پر کوٹ کرنا اسی آیت کے کانٹیکس میں وہ حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار پانچ سو اسی نمبر حدیث ہے اور وہ اس چیپٹر میں جس کا نام ہی ہے غدر کا چیپٹر یعنی عہد شکنی کا چیپٹر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا گائیڈ لائنس دی ہیں تو جامعہ ترمزی میں ایک نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث ہے یہ حدیث سنن میں بھی اور مسند امام احمد میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو کے دورے حکومت کے اندر ملوکیت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ اور رومن امپائر کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جنگ بندی کا کسی ایک خاص علاقے کے اوپر ظاہر مسلمانوں کو جزیہ بھی دیتے تھے مسلمانوں کے سامنے حضرت عمر کے دور کے اندر وہ گھٹنے ٹیک چکے تھے بعد میں بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک معاہدہ کر لیا رومن امپائر کے ساتھ کہ نہ آپ ہمارے علاقے میں گھسیں نہ ہم آپ کے علاقے کے اندر اور وہ معاہدے ہوتے تھے وہ ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لئے 5 سال دس سال کسی طریقے سے تین سال دو سال کتنے بھی اچھا اب وہ جب معاہدہ کا وقت ٹائم پیریڈ پورا ہونے کا وقت آیا تو حضرت امیر ماویہ ردی اللہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ جا کر رومن امپائر کے بارڈر پہ بیٹھ جائیں جس دن وہ تاریخ پوری ہو تو ان پر ٹوٹ پڑے اور اس علاقے پہ قبضہ کر لیں اب یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ لوجیکلی کتنی غلط حرکت ہے اگر کی جاتی تو وہ فوجیں جناب موو کر گئیں تو اس وقت پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے ان کا نام تھا سیدنا امر بن ابسا اور اللہ تعالی عنہ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر امیر معاویہ کے سامنے آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین یہ جو آپ حرکت کرنے جا رہے ہیں یہ کتان اسلام میں جائز نہیں ہے اگر آپ نے اس قوم کے ساتھ عہد توڑنا ہے تو اعلانیہ عہد توڑیں ان کو موقع دیں یہ نہ ہو کہ آپ ون سائیڈڈ عہد کی مدت پوری ہوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ان کے اوپر چر دوڑیں اب جنگ کے اندر تو انسان سوچتا ہے کہ چلاکی سے کام لے لیکن اسلام جو ہے انصاف کا سب دین ہے اس طرح کی چلاکیوں کو اسلام نہیں مانتا جب عہد ہوا ہے تو اس کی پاسداری کرنی ہے اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو پھر حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ بدل لیا اور انہوں نے فوج واپس بلا لی تو یہ بہت بڑا واقعہ ایک اسلامی ہسٹری میں ہوا ہے جو ہسٹری کی کتاب میں نہیں میں نے ترمزی کا اب اور مسلم امام احمد کا حوالہ دیا اس کے اندر موجود ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ چاہے وہ غیر مسلم قوم ہے عہد ہے تو اس عہد کو اگر توڑنا ہے تو اعلانیاں توڑنا ہے یا عہد کی مدت مکمل ہوئی تو ان کو بتایا جائے کہ اب ہمارا اور آپ کا عہد نہیں ہے اگر کوئی معاملات آگے لے کے چلنے ہیں یا اس کو رینیو کرنا ہے تو رینیو کریں گے ادر اس طریقے سے کام نہیں چلے گا تو یہ ہے طریقہ کار لہذا یہ جو پاکستان جو کچھ انڈیا کے ساتھ کرتا ہے اب تک اور اب انڈیا کر رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی بنیادیں ہی بالکل قرآن و سنت کے خلاف تھی اس وقت ویژن رکھنے والے مولانا مدودی رحمتہ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے لوگ کو سمجھایا تھا کہ خدا کے لیے اس طریقے سے پرانے پاک کے خلاف آپ مت چلیں تو بارڈر پہ سیس فائر چل رہا ہے اور پھر یہ امن کیا جائے اور اس دوران اگر پاکستان کی طرف سے کچھ مجاہدین گھسا دیے جائیں کشمیر کے اندر اور جا کے پھر وہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی حرکت کریں وہ تو آٹھ دس ہندؤں کو مارتے ہیں اس کے بعد پھر مسلمانوں پر جو ریكشن آتا ہے ان چیزوں کا ہم اس کو میڈیا میں دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی تو مسلمان رہ رہے ہیں سترہ فیصد آبادی انڈیا کے اندر مسلمانوں کی ہے تقریباً اتنا ہی مسلمان ہیں پہلے تو پاکستان سے زیادہ تھے لیکن ماشاء اللہ پاکستان کی آبادی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان آگے نکل گیا تقریباً اتنا ہی مسلمان اٹھارہ انیس کروڑ کے قریب تو انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے کتاب و سنت کو چھوڑ کر سائڈ پہ رکھے اپنے جذبات کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کرے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس میں میں ایک سنا دوں ابھی یہ اسی ویکینڈ کی بات ہے. اتوار والے دن ایک بندہ میرے پاس کشمیر سے آیا سافٹ ویئر کے وہ ایکسپرٹ تھے پڑھے لکھے انسان تھے ماشاءاللہ اور کتاب و سنت کے منس پہ تو وہ کہنے لگے جی مجھے کچھ لوگ ملے ہیں جو ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا جی کریں. تو کہنے لگے کہ جی یہ بتائیے اگر ایک طرف محب الوطنی ہو اور ایک طرف اسلام ہو تو کس چیز کو چوائس کرنا چاہیے تو میں نے کہا یہ کوئی مسلمان تو کوشچن نہیں کر سکتا کو غیر مسلم ہی محب الوطن کر سکتا ہے مسلمان کو تو پتا ہے اللہ از دا ٹاپ پرایورٹی مسلمان محب الوطن تو ایسی بات نہیں کر سکتا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ اس کی اگزامپل دیں آپ تھریٹیکل بات نہ کریں ہو سکتا ہے جس کو آپ محب الوطنی سمجھ رہے ہو وہ بھی محب الوطنی نہ ہو بلکہ وہ وطن کے ساتھ دشمنی ہی ہو آپ اس کو محب الوطنی سمجھ رہے ہو اور ہوا ہے صحیح وہ کہنے لگا جی ہمیں پتہ چل جائے جی فلاں بندہ جو ہے وہ ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے اب ہم اسے اگر عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو عدالت سے ضمانت ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا پروف نہیں ہوتا کہ ہم وہ ثابت کر سکیں تو محب الوطن کیڑی سائڈ دے پروف نہیں کو آدھا اس دور اندر جب ویڈیو کیمرے موجود ہیں پروف اکٹھا کریں اسلام اس کی یاد دیتا ہے کہ بغیر پروف کے کسی کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دی جائے ادالت کے بغیر ماں ورائے عدالت قتل میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہو تب بھی میں اس کو قتل نہیں کر سکتا بغیر عدالت کے اس طرح تو پورا اسلامی سسٹم کولیپس کر جائے گا تو کہتے ہیں جی وہ پھر ہمارے پاس تو ہم کو پھر غدارے وطن سمجھتے ہوئے قتل کے تو اس کے تو چوراہے پہ, پہ پھینک ہیں تو تو میں نے کہا الحمد یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یہ محب الوطنی بھی نہیں ہے اسلام کے ساتھ تو ہے غداری یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی غداری ہے پاکستان کے آئین کے اندر ہر پاکستانی کو اس ملک میں رہنے والے بندے کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو عدالت میں لے کے جایا جائے گا انصاف کے ذریعے یہ اور میں ادھر وہ بات کوٹ کر دوں کہ سعیدنا علی ردی اللہ تعالی نے اپنی پوری خلافت داؤ پہ لگوا دی صرف انصاف کی خاطر کہ جب تک پراتلین عثمان مینشن نہیں ہوں گے میں صرف ماں کیا طرح کی بنیاد پہ ان سارے قبیلوں کو ہلاک نہیں کر سکتا انصاف کے اوپر فیصلہ ہوگا ورنہ اگر وہ میم معاویہ کے ان مشوروں کے ساتھ کمپرومائز کر کے دنیاوی طور پہ دو نمبری کر جاتے تو حکومت ہو سکتا ہے ان کی اور بیس پچیس سال چلتی لیکن اللہ کو کیا جواب دیتے تھے آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے انصاف کے ساتھ معاملہ چلایا اگر کسی بھی بندے کے پاس کسی کے خلاف اس طرح کا پروف ہے اس کو عدالت میں لے کے آئے پروف کریں اس کے بعد اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی لہٰذا یہ آئین کے ساتھ بھی غداری اسلام کے ساتھ بھی غداری اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر لوگ فائز ہوتے ہیں چاہے وہ پرائم منسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو یا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو سینٹ کا اسپیکر ہو باقاعدہ ان کے جو حلف نامے ہوتے ہیں ان کی چیز یہ مینشن ہوتی ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا اور وہ آئین جو ہے وہ سب کی مرضی سے بنا ہے علماء اس میں بڑے بڑے آج جو علماء چیخ رہے ہیں ان کے تو وہ باپ پردادے ہیں بڑے بڑے علماء یہ تو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والے بھی نہیں ہیں علمی لیول سے کہ جنہوں نے یہ معاملات پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں اگر غلطی ہے تو غلطی کو ایڈریس کرنا چاہیے اس کی بنیاد کے اوپر ٹوٹلی کسی چیز کو نگیٹ کر دینا یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے اور میں مولانا مدودی رحمتہ اللہ علیہ کی وہ بات کوٹ کروں گا کہ جب کرا مقاصد پاس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اب کلمہ پڑ لیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس نہیں ہوگا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں اور اس لیے میں بالکل وبانگے دول یہ بات کہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے یہ ڈکٹیٹر شپ اور ملوکیت سے ایک کروڑ گنا بہتر ہے یہی خلاف راستہ تک پہنچنے کا راستہ ہے اسلامی جمہوریت جس میں کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس نہ ہو اسلام کے دائرے کے اندر اندر جمہوریت یعنی اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ کیا جائے مثلا ہم یہاں پہ پر پروگرام کرتے ہیں جی اکیڈمی میں افطاری کروانی ہے تو اب یہ بات ہوتا ہے کہ اس افطاری کے اندر شراب سرو نہیں کی جائے گی اب جب ٹائی پڑتی ہے کوئی کہتا ہے جی شکنجی سرو کرنی چاہیے کوئی کہتا ہے جی روح افزا کرنا چاہیے کوئی کہتا ہے جی جامع کرنا چاہیے کوئی کہتا ہے جی بوتلیں سرو کرنی چاہیے کوئی کہتا ہے جی سمپل شربت بنائے کو کہتا ہے سمپل پانی رکھے تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا جمہور کی رائے لی جائے گی جیسے محدثین بھی تو یہی کہتے ہیں نا کسی راوی پہ بحث ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے تو وہاں جمہوریت مان لیتے ہیں یہی محدثین اس وقت جمہوریت شرک نہیں ہوتی تو اس کو سمجھیں کہ کون سی جمہوریت شرک ہے وہ جمہوریت شرک ہے جس جمہوریت میں قانون سازی لوگ کریں اسلام کے خلاف جو اسلام کے اندر اندر, اندر قانون سازی ہوگی وہ ٹھیک ہے مطلب ٹریفک سگنل کے جو قوانین ہے اب آپ دیکھ لیں پچھلے دو ہفتے پہلے وہ مفتی آزم سعودی عرب کا فتوا آیا کہ جی ٹریفک سگنل کو توڑنا حرام ہے اب حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن بیسک ہیومن رائٹس جو قرآن سنت دیتا ہے اس کی بنیاد پہ یہ اشتہار کیا کہ ٹریفک سگنل توڑنا حرام ہے اور جو بندہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مارا جائے تو اس پہ خودکشی کا حکم لگے گا بالکل میں بھی انڈورس کرتا ہوں کہ ہم نے چیزیں لم کی ہیں یہ نقصان دہ چیزیں اور میرے آفس میں ایک کلیگ ہیں ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ریاض کے اندر میڈیکل ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں جس دن سے یہ فتوا آیا ہے تقریباً چالیس سے پچاس فیصد ایکسیڈنٹس کی ریشو کم ہو گئی ہے سعودی عرب کے اندر یہ فتوا آنے کے بعد کیونکہ وہاں لوگ اتنا کم از کم لحاظ کرتے ہیں کہ کوئی بات اگر آئی ہے تو ہم نے اس کو سیریس لینا ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی میں نے کہا چلیں اتنے لوگ ہیں کہ لوگ سیریس لیتے ہیں کوئی عالم کوئی بات کرتا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اسلام کے دائرے کے اندر اندر جمور کی رائے دیکھنی چاہیے اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ اہل علم کو فوکیے دینی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہی نظام ہے جو آہستہ آہستہ ایوالو ہو کر وہاں تک پہنچے گا خلاف راستہ تک لیکن ڈکٹیٹرشپ امرانہ حکومت ایک فوجی ڈکٹیٹر بیٹھ جائے اور وہ بدماشی کے ساتھ پوری قوم کو جن ان کی مرضی کے بغیر بیٹھا الیکٹ بھی نہیں ہوا اور وہ چلانا شروع کرتے وہ بادشاہ آ کے بند بیٹھے جس طرح ہمارے ارب ملکوں کے اندر نسل در نسل بادشاہ چل رہی ہے اور وہاں پر کوئی بندہ بول بھی نہیں سکتا ہوں میرا تو یہ جمہوریت جو پاکستان کے اندر ہے اس وقت اس میں کمزوریاں ضرور موجود ہیں لیکن اوور آل کوئی شرک کے درجے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے اندر امپروومنٹ آ سکتی ہے اور یہ اسی جمہوریت کی تو برکت ہے میں کیوں سپورٹ کرتا ہوں یہ خلاف راجدہ کی طرف ایک لے جانے والا نظام ہے ڈکٹیٹرشپ نہیں ڈکٹیٹر شپ میں تو اگر آپ آواز اٹھائیں تو آپ کی گردم کاٹ دی جاتی ہے آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے یہاں پر اگر آپ آپ بات کرتے ہیں میڈیا میں بات کرتے ہیں اوپنلی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر کو سامنے بٹھا کے بات کرتے ہیں کسی وزیر کو سامنے بٹھا کے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے خلاف ریوینج لے سکے اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے تو میں تو الحمدللہ ایک حاگو انسان ہوں میں تو کوئی کسی معاملے میں لحاظ کرنے والے نہیں ہم تو وہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کس امام کے ماننے والے ہیں تو میں کہ امام حسین کا ماننے والا ہوں تو امام حسین کا ماننے والا ہے تو پھر بات کرے گا ڈنکے کی چوٹ پہ چاہے وہ کسی کو بھی بری لگے ہم نے اللہ تعالی کو خود جواب دینا ہے چاہے فوج برا کرے گی ایجنسیاں برا کریں گی سیاستدان برے کریں گے جو غلط کریں گے وہ غلط کریں گے نہ کسی کی ایک دو کی غلطی اس پورے ادارے فوج کو بدنام کر دیتی ہے یا پوری سیاست کو بدنام کر دیتی ہے ایسا نہیں ہوتا ان غلطیوں کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایسی صورتحال نہیں کریٹ کرنی چاہیے کہ مسلمان مسلمان سے لڑنا شروع کر دے اور عجیب و غریب قتل و غارت والا معاملہ شروع ہو جائے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمیر ولا یخبین اور ہرگز خیال نہ کریں کافر کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے ان حملہ یو جزون وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے اب یہ وہی کنٹیکس چل رہا ہے مسلمانوں کی جو ریوولوشن اس وقت غزر بدر کے بعد شروع ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا اب کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسلمانوں کی اس کو دبا لیں گے اللہ تعالیٰ اس معاملے کی حفاظت فرمانے والا ہے الحمدللہ اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے سورت الانفال کی آیت نمبر ساٹھ اور یہ بھی اکثر ہماری جب یہ فوجی پریڈس ہوتی ہیں اور فوج کی سرمنیز ہوتی ہیں اور یہ ابھی جو انیس اپریل دو چودہ کو پی ایم اے کاکول کی فائنل سرمنی ہوئی آفیسرس کی اس میں بھی یہی آیات پڑھ کے تلاوت کی گئی زبردست آیات ہیں آہ مسلمان آہ فوج کا مورائل بلند کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس کے اندر وہ عیدم مستتا اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت ہو اپنی قوت اور طاقت ان کے لیے جو مخالفین ہیں آپ کے وہ برباط الخل اور پلے ہوئے سدھارے ہوئے گھوڑے بھی اس وقت سب سے بہترین انسٹرومینٹ جنگ کے لیے گھوڑا ہی تھا کیونکہ گھوڑا تیز بھاگ سکتا ہے مزان جنگ میں آپ آگے جا کے پھر آ بھی سکتے ہیں واپس تو آج کے دور کے اعتبار سے جتنا بھی جدید اسلحہ ہے چاہے وہ ٹینکس کی فارم میں آئے میزائل کی فارم میں آئے اٹامک بم کے فارم میں آئے ڈیٹرنس کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اور مقصد کیا ہے تر ہبو نبی ادو تاکہ تم خوف زدہ رکھو ڈیٹرنس رکھو اللہ کے دشمنوں کے خلاف و ادب وکم اور اپنے دشمنوں کے خلاف و من دونہم اور ان دشمنوں کے علاوہ اور دشمن لا تعلمونہم جنہیں تم نہیں جانتے ہو اللہ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو جانتا ہے ظاہر ہے جب کسی مسلمان ملک کی آرمی مضبوط ہوگی فوج مضبوط ہوگی تو ایک تو جو ظاہر دشمن ہے وہ بھی دب جائیں گے اور دوسرے جو چھپے ہوئے دشمن ہے وہ بھی روپ کھا جائیں گے اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہوگی اور یہ بات بھی یاد رکھو ومات انفیپ منشئی فی سبیل اللہ اب یہ ہمارے لیے جو بےچارے ٹیکس دے رہے ہیں فوج کی رکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے ٹام ان جی کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے زیادہ ٹیکس تو ہمارے ہیں نا جی پاکستانی عوام کے ان کے لیے بشارت آ رہی ہے ومات ان فیب منشئی جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے خرچ کرو گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یو کو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر تمہیں دے گا وہ انگ تم لَا لَمُونَ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ صحابہ کرام علی امردوان کے بارے میں تھی اور قیامت تک کے لیے طویل عام کے اعتبار سے جتنی بھی مسلمان حکومتیں آئیں گی مسلمان عوام جو اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے کافروں کے خلاف اسلام کے دشمنوں کے خلاف سپورٹ کریں گے وہ اس کے اندر شامل ہے تو اس میں آیا کہ ٹیٹرس اپنی قائم رکھو جنگی صلاحیت اس وقت کے اعتبار سے کہا کہ قوت کے ساتھ اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ قوت کی ڈیفینیشن صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایلیبریٹ کی ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک, قوت رمی ہے. بے شک قوت رمی میں ہے بے شک قوت رمی میں ہے بے شک قوت رمی میں ہے یعنی پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں اس وقت وہ تیر ہوا کرتے تھے یہ شیطان کو بھی جو کنکریاں ماری ہے اس کو بھی رمی کہا جاتا ہے یہ یعنی اور یہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا یونیورسل فرمان ہے کہ اس وقت آج کے مارڈن دور کے اندر بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ قوت جو ہے وہ رمی کے اندر ہے تھنکے ہوئے ہتھیاروں میں یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے پھر اپنا میزائل پروگرام نائنٹین نائنٹی ٹو تھری کے اندر شروع کیا اور الحمد اللہ اس وقت لیڈنگ uh, پاکستان اس حوالے سے ہے پوری دنیا کے اندر آٹھ دس ملکوں میں تو کیونکہ پاکستان کے پاس جو اکامک پاور ہے یہ پوری امت کی امانت ہے صرف پاکستان کی نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوت ایک اسلامی حکومت کو دی اور اس میں بھی الحمد ان لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ جن لوگوں نے محنت کے ساتھ ان چیزوں کو اسٹیبلش کیا اور فوج کی حوالے سے اس میں کنٹریبیوشن ہے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ادر باقی انٹلیکچل ان پٹ تو ظاہر عوام الناس اور سائنٹسٹ اور اٹامک نجی کے لوگوں کی ہے وہ نان فوجی لوگ ہیں لیکن ان کی اپنی کیٹاگری ان کی اپنی گری ہے تو یہ پوری امت کا ایک سمجھ لیں کہ پوری امت کی ایک امانت ہے جو پاکستان کے پاس موجود ہے ڈٹرنس کے لیے لیکن یہ اٹامک بم بغیر میزائل سسٹم کے کسی کام کا نہیں کیونکہ ایٹم بم آپ نے اپنے ملک کے اندر تو پھینکنا نہیں ہے دوسرے ملک میں پھینکنا ہے تو اس کے لیے پھر رمی چاہیے پھینکے کے ہتھیار اس کے لیے پھر پاکستان نے میزائل پروگرام شروع کیا تو یہ دو چیزیں الحمدللہ مسلمانوں کے پاس پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے اور میں یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے تو اب میڈیا میں بھی آ چکی ہے جہاں تک روایتی جنگ کا معاملہ ہے تو پاکستانی فوج اور پاکستان فوج کے ہتھیار کسی صورت انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ حقیقت بات ہے ان کی اکانومی بہت بوسٹ کر چکی ہے ان, ان کے معاملات بہت آگے ہم سے جا چکی انڈیا اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ پاکستان کا اٹامک ویپنس اور میزائل سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا دو دو کے اندر جب مشرف تھا اس دور کے اندر انڈیا نے اپنی فوجیں لا کے بالکل پاکستان کے بارڈر پہ بٹھا دی تھی ایک لاکھ کے قریب فوج اور پیچھے جانے کے لیے تیاری نہیں ہو رہا تھا خام کھائی اور جب بدماش ہوتا ہے کوئی تو وہ اس کی پھر اس کا دل کرتا ہے اگلے کو کمزور بندے کو دبائے تو اسی وقت پچیس مئی دو دو کو پاکستان نے جب غوری میزائل کا ٹیسٹ کیا تو اس کے فوراً بعد انڈیا نے ڈیسیزن کہہ کہ اب ہم پیچھے جائیں گے کیونکہ پاکستان نے تو بالکل کلیئر کا ڈیسیزن کر دیا کہ بھائی ہم کنوینشنل وار ہیڈ میں تو آپ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے سیدھی سی بات ہے تو ہم خود تو مریں گے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم تو ڈوبے ہیں جنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے ان کا ہمارے پاس تو کوئی نہیں چاہ رہا ہم نے تو دو چار دن جنگ لڑنی ہے اس کے بعد اگر ہمیں نظر آیا کہ آپ لوگ ہم پہ تو ہم نے سیدھا آئٹم ہم آپ کے اوپر پھینک تو یہ ڈیٹرنس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی اس پاکستان ملک کی دھاگ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ادر وائز تو انڈیا کسی وقت چار دوڑے تو یہی یہ بات ہے اور یہ الحمدللہ پاکستانی فوج بھی یہ بات ریکگناز کرتی ہے کہ اٹامک نزدیک کے اداروں کی جو خدمات ہیں وہ اس حوالے سے بہت یونیک ہے اور وہی وہ اصل میں ڈیٹرنس ہے الحمدللہ تو یہ میں نے بھی رمی کے حوالے سے بھی چیزیں یہاں پر کلیئر کر دی اب اگلی آیت ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے ایک اور فلسفے کے پوائنٹ آف ویو سے سورت الانفال کی آئٹ نمبر سکسٹی ون آپ دیکھ لیجئے آج تین مختلف ٹاپکس آئے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک اب یہ آئٹ نمبر سکسٹی ون جناحسل میں فج نخلہ و توکل اور اگر کافر مائل ہوں اس بات کے اوپر کہ وہ آپ کے ساتھ صلح کریں تو آپ بھی پھر صلح کی طرف آگے بڑھیں اور اللہ پر تبکل رکھے اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کی جنگ مسلسل جاری ہے اور اب وہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صلح کر لیں ایون عن میدان جنگ میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ پھر صلح کریں اور اس کی نمائندہ مثال جو ہے وہ صلح دے بھی ہے مسلمان پاورفل تھے دس ہزار کے صحابہ کی فوج تھی کافروں کو نظر آیا یہ تو اب ہم رگڑ دیں گے ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم وائدہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ون سائیڈڈ انہوں نے صلح کی آفر کی آپ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اگرچہ اکثر صحابہ کرام اس صلح کے حق میں نہیں تھے لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی الحمدللہ تو یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر کافر صلح پر امادہ ہوں تو آپ بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں لہٰذا ہم اسی لیے یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر انڈیا یا پاکستان کے ایسے تعلقات بنتے ہیں آپ اللہ خیر کریں ایک اور جذباتی قسم کا پرائم منسٹر ان کا وہ نریندر مودی جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا ہے پتہ نہیں آگے کیا کرتا ہے بہرل اگر یہ لوگ امن کی طرف جاتے ہیں تو قرآن کے رو سے ہمیں امن ہی کی طرف جانا چاہیے اسلام تو ہے ہی پیس ہے اسلام کا مطلب ہی کیا ہے پیس امن تو میدان جنگ میں بھی اگر کوئی صلح آفر کرے تو اس کو صلح کو قبول کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندہ مثال اپنی زندگی میں قائم کی صلح و کی فارم میں. ان نحو سمی العیم بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور ساتھ ہی پھر فرما دیا وہ این یرید ہوں یخ دا کا اور اگر آپ کو یہ لگے کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکا کریں گے یعنی یہ جو سلح کی دھوکے پر مبنی ہے فعم ن فَإنَّ کا فن بک اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے یعنی محض تخمینوں کی بنیاد پہ آپ سلح سے پیچھے نہ ہٹیں اللہ پر توکل کریں صلاح کر لیں ایک بار ان کو ننگا ہونے دیں پھر دیکھی جائے گی اور یہی ہوا صلاح ادیبیہ میں کفار مکہ کی طرف سے وہ معاہدہ ٹوٹا اور پھر ابو سفیان دوبارہ معاہدہ کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب میں معاہدہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ فن ہے اگر یہ ڈر کے بھی صلح کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں صلح کر لو اسلام امن کو پسند کرتا ہے بل ممنی اور وہی اللہ ہے جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد فرمائی ہے اپنی خاص تائید سے اور مومنین کے ذریعے صحابہ اکرام جیسے جانسار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیے جو آپ کے آنکھ کے اشارے کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تو کرم ہے کہ آپ کو اتنے مخلص ساتھی عطا فرمائے تو صلح حدیبیہ ایک نمائندہ مثال ہو گئی دوسری نمائندہ مثال جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جب حضرت میم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنفلکٹ وہ چل رہا تھا اس میں تحقیم کے مسئلے میں سعید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاح کا ہی سہارا لیا تھا جب حضرت میر ماویہ نے دیکھا کہ وہ جنگ ہارے ہیں جنگ سفین تو انہوں نے پھر وہ بن مناس کے مشورے سے قرآن پاک نیزوں پہ اٹھا لیے پھر کہا جی میں صلاح کرنے کے لیے تیار ہوں اب حضرت علی کو ون سائیڈ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو اب معاملہ ختم ہونے والا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے صلح کر لی قرآن پاک کی اس آیت کو پورا کرنے کے لیے اور تیسری مثال حضرت حسن کی ہے وہ بھی منانے جنگ کے اندر ہی امیر نے صلاح کی آفر کر دی حضرت حسن اور اللہ تعالیٰ عوہ کو تو حضرت احسن نے پھر اس کو قبول کر لیا اگرچہ حضرت حسن کے ساتھ بڑے ناراض ہوئے تو حضرت حسن نے پھر اسی چیز کا حوالہ دیا کہ کافروں کے ساتھ بھی اگر معاملہ ہو میدان جنگ میں وہ صلہح کی آفر کرے تو آپ صلیح قبول کر سکتے ہیں تو امیر ماویہ اور پھر مسلمان ہے ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک بغاوت کا راستہ امیر المومنین کے خلاف اختیار کیا لیکن اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے نہیں وہ نکل گئے سیاسی طور پہ ان کی ایک بغاوت ہے تو اب وہ صلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر سعیدنا احسن ودی اللہ تعالیٰ نے صلیح کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کی بشارت صحیح بہاری میں موجود تھی حضرت حسن والے چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا اس کی وجہ سے امیر معاویہ کی وجہ سے نہیں حسن ابن علی کی وجہ سے اور ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے ہی اپنی پوچھ چھوڑی تھی قربانی حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی پہلی سوالے سے یہ ساری جو اسلام کی ہسٹری میں ایک بڑا انریزالوڈ ایشو بنا کے بعد لوگ پیش کرتے ہیں اس میں میں نے دو ریسرچ پیپر لکھے ہیں ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے رافظیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور سرچ پیپر نمبر 5 بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ پچاس صحیح السناد احادیث کی روشنی میں دونوں یہ تقریباً تین تین ایم بیز کی فائل ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہم ریسرچ پیپر یہاں لوگوں کو فری دیتے بھی ہیں جس کو شوق ہو تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے برال اس کی بنیاد وہ یہی آیت ہے کہ اگر کافر یا آپ کے مخالفین آمادہ ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی صلح کی آفر کو قبول کریں اور صلح کی طرف جائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کہا گیا کہ آپ پھر اس کی ٹینشن بھی نہ لیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے دیکھیں اس نے آپ کی مدد فرمائی ہے اپنی طرف سے خاص فرشتے نازل فرما کے اور صابۂ کرام علی اردوان جیسے مخلص لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں وہ اللہف بینا کلو اور یہ صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں پھر محبت ڈال دی ہے اوس اور کے اندر یہ پرٹیکولر اوس اور خزرج کا انصار مدینہ کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ اوس اور خزرج اسلام سے پہلے اپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے اور سینکڑوں لوگ ایک دوسرے کی طرف سے قتل ہو چکے تھے اسلام آنے کے بعد وہ اپس میں بھائی بھائی بن گئے اسلام کے رشتے سے اور وہی اللہ تعالیٰ اپنا احسان فرما رہا ہے کہ اللہ تعال نے ان کے درمیان ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی لو ان فخل اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا کی بھی دولت خرچ کر دیتے کہ ان دو قبائل کے درمیان محبت پیدا کر سکیں تو آپ نہیں کر سکتے تھے پیسے کے ساتھ نہیں محبت پیدا ہوتی ما اللہ تبئی نہ کبھی آپ ان کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے ولاکن اللہ اللہ پبین ہوں بلکہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی اسلام کے ذریعے وہ جو آپس میں کئی سالوں سے دشمن تھے اور خزرج ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا الحمدللہ اللہ ان نبو عزیز حکیم بے اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے یا اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے ومن من اور اللہ ان تمام مومنین کے لیے کافی ہے جو آپ کی سچی اتباع تباہ کرنے والے ہیں چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں یا قیامت تک آنے والے آخری مسلمان تک جو سچی تباہ کریں گے اللہ تعالی آپ کے ساتھ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے وہ جواب شکوہ میں کہا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں یہ شعر مجھے اس لیے یاد آیا کہ مجھے پرسوں ایک بندے کا فون آیا کہ ایک مولوی صاحب نے بدوا دیا ہے کہ یہ شرکیہ کیا شیر ہے کہ لوہو قلم اللہ تعالی بندوں کے ہاتھ میں کر دے گا تو میں نے کہا اس مولوی کو, کو اپنے دماغ کا علاج کریں خدا کے لیے پہلے اردو سیکھیں اور تھوڑا اپنا انٹلیکچل لیول تھوڑا ریز کریں ظاہر ہے کہ یہ مطلب جن سکولوں میں بےچارے پڑھ نہیں سکتے تو ان کو مدرسوں میں داخل کروایا جاتا ہے انٹلیکچل لیول تو اتنا نہیں ہوتا اللہ ماشاء اللہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یعنی اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں جب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ صحیح بخاری میں آپ دیکھ لیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اور پھر فر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں تو لوہ قلم تیرے ہیں مراد یہ جب مجھ سے دعا کرو گے تو میں قبول کروں گا یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے ہاتھ میں اس کے کوئی خدائی اختیار آ جائیں گے معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ جب پھر دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو اتا کرتا ہوں دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں اگر وہ خود ہاتھ پاؤں بن چکا ہے تو اس کو پھر پناہ مانگنے کی ضرورت ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ ان سلاطی و رسوخی و محیا رب العالمین اس بندے کا اورنا بچھونا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے وہ مخلص ہو جاتا ہے اپنے رب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے ورنہ یہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ معذ اللہ تقرا کو یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں بزرگ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ بن گیا تھا تو یہ ایک محاورتً بات ہو رہی ہے کہ اس کا ہاتھ پھر اٹھتا ہے تو اللہ کی فرم میں اس کی آنکھ اگر اٹھتی ہے تو اللہ کی فرما میں اس کے پاؤں اگر اٹھتے ہیں تو اللہ کی فرما میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باغ میں ڈگری دی سورت اللہ نام کے اندر الفلا و نسوخی و مہیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو یہ ہے اوڑنا بو پھر اس بندے کا اللہ کی ذات بن جاتی ہے یابی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرد المؤمنین علی القتال، کو ابھاری قتال کے لیے اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دلائیے کہ وہ قتال کے لیے آبادہ ہوں تیار ہوں اب اس حوالے سے تو گفتگو کی جائے اللہ کے لیے میدان جنگ میں اترنے کے کیا فضائل ہیں کوئی شخص اپنی جان پیش کرنے کے لیے آ جائے تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مینل کانٹ کی فلاسفی میں جو سمم بونم کی طلاح ہے کہ ہائیسٹ گڈ آف فلاسفی از نون ایز سمم بونم تو اسلام کا سمم بونم ہائیسٹ گڈ ہے کتال کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اپنے دین کے لیے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دین کی اغانیت کے لیے کافروں کے خلاف آ جائے کے وہ صحیح اوائد اور ضوابط کے مطابق ہو ہر درمی پر مبنی نہ ہو اس حوالے سے میں نے قتال کی اہمیت پر بکو کی ہے مسئلہ نمبر ٹوئنٹی فائیو کے نام سے قتال کی اہمیت اور کلمہ و مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت کیونکہ بعض لوگ آج ان قتال کی آزاد کو لے کے جو پرٹیکولر صحابہ اکرام علی کے دور میں اس خاص سرکمسٹانسز میں تھی جب کوئی دوسری رائے نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتا تھا آج بہر الحمدے کو نبی تو موجود نہیں ہے اور کی ذاتی آرائے ہو سکتی ہیں اس میں ایک خلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اس بنیاد پہ کہ ان آیات کی بنیاد پہ آج کے مسلمانوں پر کوئی ملافقت کا یا فتویٰ لگا دے گی یہ قتال کے منکر ہیں اور اس طریقے سے علماء کی توہین کرنا شروع کر دیں تو یہ بات بھی غلط ہے اپنے اختلاف کو علمی طریقے سے واضح کریں پرٹیکولر اگر کہیں فتویٰ لگ سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اللہ کے بتانے سے اکثر اجلا و صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں کو ملافقت کا فتویٰ لگا سکتے ہیں ہم لوگ یہ اختیار نہیں رکھتے اور صحیح بخاری میں کتاب و میں موجود ہے یہ حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہم موجود تھے اللہ تعالیٰ کی وہی کا سلسلہ جاری تھا تو ہم کسی بندے کے اگر باطنی جو خیالات ہوتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے اپنے نبی کو مطلع کر دیتا تھا تو اس وقت فیصلے ہوتے تھے لیکن اب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں ہم لوگوں کے ظہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے جو ان کے ظاہری امال ہے تو اگر کوئی جی میری نیت نہیں تھی یہ کام کرنے کے قانون کے دائرے میں وہ بندہ آئے گا جس نے بھی غلط کام کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ابھاری قتال کے اوپر منکم عشرون اگر ہوں گے آپ کے اندر بیس آدمی لیکن کیسے صابرون صبر کرنے والے یغلبون لبونا تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے یعنی مسلمانوں کی قوت ایک مسلمان دس کافروں کے اوپر بھاری ہے لیکن پھر مسلمان سے سابق رحم ال جیسا ہو وہ والا مسلمان ہو جس کا ایمان ہو والا ہو وہ کم من کم میتوئیں الفم من الفرو اور اگر تمہارے اندر سو صبر کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو ہزار کافروں پر غالب آ جائیں گے اور اس کی ریزن بتا دی بڑی ٹیکنیکل فلاسفیکل ریزن بھی ان <قَهُون> یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کافر کہ جو عقل نہیں رکھتے سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے کس چیز کی اس چیز کی کہ وہ کس لیے لڑ رہے ہیں جب تک انسان کو اپنا نظریہ کلیئر نہ ہو وہ پیشن کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتا غزوہ پدر میں کیا ہوا تھا لوگوں کو بھی کسی کو خاندانی حمیت دلوا کر تو وہ لے آیا تھا ابو جال اور کسی کو کہا تھا تمہارا مال ابو سفیان کا لوٹا جال کسی کو مال کی محبت میں اور یہاں جتنے تھے وہ تو اللہ کی محبت میں کھڑے ہوئے تھے اس کا پیشن تھا تو ویژن کلیئر کرنے کے لیے یا کسی فوج کے اندر پیشن لانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس سے یہ پتا ہو کہ میں حق کے اوپر ہوں ورنہ تو یہ سارے معاملات ڈیلیوٹ ہو جائیں گے تو اللہ تعالی الماتا ہے کافروں کے خلاف ایک مسلمان دس کافروں پر اس لیے حاوی ہے کہ مسلمان کو اپنے معاملات کلیئر ہیں لیکن پھر یاد رکھیے گا یہ پرٹیکولر صحابہ کرام علی امردوان کے بارے میں ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا ان کے بعد بھی آ سکتے ہیں سیدنا عمر کے دور کے اندر مسلمانوں کی جو فتوحات ہیں اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے بڑی تھوڑی فوج کے ساتھ اتنے بڑے بڑے جو آرمیز تھی ان کو شکست دی ہے قیامت تک کے لیے معاملہ جاری ہے لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرما دی جو کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور ظاہر ہے کہ کامل ایمان مومنی جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی وہ تو چند ایک لوگ ہی تھے نا ایک سو پچیس جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے یہ چند انسار جب بعد میں لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہوئے تو وہ جو نئے لوگ تھے ان کی ویسی تربیت تو نہیں تھی اوور آل جو پھر ریشو پرپورشن کے اعتبار سے معاملہ ڈائلوٹ ہو گیا اب یہ معاملہ نہیں رہا کہ دس کے برابر ہوگا ایک مسلمان جب دہرا کمزور لوگ بھی ہوں گے تو اوورال آل جو ایوریج ہے وہ پھر گر جائے گی کیونکہ کمزور لوگ بھی بہت سارے اسلام میں آ چکے ہیں جن کی ویسی تربیت نہیں جو الاولون کی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا الان اے مسلمانوں اب اس معاملے میں آتا ہے خف اللہ اللہ نے تمہارے معاملے میں تخفیف فرمائی ہے وہ عالما ان فیکم کم اور اللہ تعالیٰ تو یہ بات جانتا ہے کہ تمہارے اندر اب ضوف آ گیا معذ اللہ سفر اللہ سابق صحابہ اکرام کے اندر کوئی ذوف یا کمزوری نہیں آئی تھی بلکہ ذوف ایز اے جماعت آ گیا ایک جماعت میں سو ڈٹرمنٹ لوگ ہیں اب اس میں آٹھ سو یا نو سو اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اوور آل اس ہزار کی ریشو پرپورشن تو گر جائے گی طاقت کے حوالے سے کیونکہ اس میں جو لڑنے والے جو اپنا پیشن کے اعتبار سے لوگ ہیں وہ تو وہ سو لوگ ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ضوف محسوس کیا ہے ایز اے جماعت فی یم من کم می اتن اب تمہارے اندر اگر سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو کافروں پر غالب آئیں گے یعنی ایک مسلمان دو کافروں کے یہ اوورال ریشو پروپورشن کے اعتبار سے ورنہ تو ایک خالد اپنے ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہی ہو وہ سینکڑوں کے اوپر بھاری ہیں دیکھ لیں. رومن امپائر کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے اسی طریقے سے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خالد ابن ولید کو خط لکھا کہ میں کاکا کو بھیج رہا ہوں تو کہا کہ میں اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو ایک ہزار لوگوں پر بھاری ہے اور آپ دیکھ لیں انہوں نے کیسی فتح کی اور سارے خلفا راشدین کے ساتھ رہے ایون سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بھی کاکا شامل تھے اور انہی کی وجہ سے چند ایک بڑے جرنیلوں میں سے تھے جن کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کو کامیابی حاصل ہوئی تو اب ایسے لوگ بھی موجود تھے لیکن سارے اس لیول کے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نمایاں تمہارے اندر ضوف محسوس کیا ہے اب اگر سو ہوں گے مسلمان تو دو سو کاپروں پر یعنی ایک مسلمان دو کافروں کے اوپر بھاری ہوگا وہ کم من کم الفی ابلیبو الفئی بدن اللہ اور تمہارے اندر اگر ایک ہزار سابر مجاہدین موجود ہوں گے تو اللہ کے عزن سے وہ 2000 ہزار پر غالب آ جائیں گے اللہ محصابرین اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب اگلی آیات میں ایک اور امپورٹنٹ ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے لئے مجھے کافی ڈیٹیل چاہیے انشاءاللہ شاء اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے آج برحمد الحمدللہ تین اہم ترین ٹاپک میں نے اس حوالے سے ڈسکس کر دیے تاکہ آج کے دور کے اعتبار سے مسلمانوں کو یہ معاملات کلیئر ہو جائیں کہ قرآن پاک جو پولیٹیکل نظام مسلمانوں کا پیش کرتا ہے اس کی کیا خدوخال ہونے چاہیے ایک تو اس حوالے سے کہ اگر کسی کافر قوم کے ساتھ عہد ہو تو اس عہد کو اعلانیہ توڑا جائے یہ نہیں ہے کہ اوپر سے امن کی آشا چل رہی اور اندر سے آپ جو ہے وہ ان کی پیٹ میں چھڑا گھونپ رہے ہوں ایسا نہیں ہے اگر لڑائی کرنی ہے تو اوپنلی اس وار کو ڈکلیئر کیا جائے اور دوسرا یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی قوت حربت ڈیٹرنس کے لیے جدید ہتھیار تیار رکھیں تاکہ کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے اوپر اور ایسے دشمنوں کے اوپر جن کو مسلمان نہیں جانتے لیکن اللہ کے علم میں ہے وہ مسلمانوں کے اس روب کی وجہ سے دب جائیں اور تیسرا ایم ترین ٹاپک اس حوالے سے کہ اگر اہم میدان جنگ میں بھی کافر صلح کی آفر کر دیں تو ان کی صلح کی آفر قبول کر لی جائے اگرچہ یہ نظر آ رہا ہو کہ کافر شکست کھا چکے ہیں اور اس کی تین مثالیں میں نے پیش کر دیں نمبر ایک سلح دیبیا نمبر دو جنگ سفین کے موقع پر سیدنا علی کی وہ قربانی تحقیم کے مسئلے میں اور تیسرا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اور الحمدللہ للہ آج کافی ساری حق باتیں میں نے کہی ہیں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ راسک فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین